اللہ یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں یہ جو طلاق ہے یہاں پر جس کا ذکر آ رہا ہے یہ ایک طلاق یا دو طلاق کی بات ہے جس میں کہ عدت بیوی جو ہے وہ شوہر کے گھر ہی میں گزارتی ہے اور اس میں رجوع کی بھی گنجائش ہوتی ہے یہ تین طلاقوں کے بعد کی بات نہیں ہے وہ تل کا اللہ اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو یا انہیں بھلے طریقے سے نکاح میں روک رکھو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ اور دو ایسے آدمی کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں اور اے گواہ بننے والو ٹھیک ٹھیک گواہی اللہ کے لیے ادا کرو یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اب ذرا یہاں سے آپ تقوی کے فائدے گنیے وہ میتق اللہ اور جو اللہ کا تقوع اختیار کرے گا کیا ہوگا یج اللہ مخرجا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا ہم مشکلات کو دیکھتے رہتے ہیں نکلنے کا راستہ بتایا مشکلات کو مت دیکھو تم تقوا پیدا کرو اپنے اندر وہ یرزک ہو منحیط اللہ اور ایسے راستے سے رسق دے گا جدر سے اس کا گمان بھی نہیں تھا اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے توکل اللہ کی تو کمی ہو گئی ہے نا ہم لوگوں پہ توکل کرتے ہیں وہ میری مدد کرے گا وہ میرا ساتھی بنے گا نہیں میں یہ توکل اللہ ہی فا ہوا ہو جو اللہ پر توقل کرے گا اللہ اس کو کافی ہو جائے گا اللہ پر نظر جما کے عمل شروع کر دو اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو, کو کوئی شک لاحق ہے تو تم کو معلوم ہو کہ ان کی عدت تین مہینے ہے اور یہی حکم ان کا بھی ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو اور حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے وہ میتق اللہ یج اللہ من امر ہی جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دے گا یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے وہ میت اللہ یو کفران سیات ہی وم لہو اجرہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا ان کو زمانے عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو جیسی کچھ جگہ بھی تمہیں میسر ہے اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو مت ستاؤ اور اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضائے حمل نہ ہو جائے پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو اور بھلے طریقے سے باہمی مشورے سے معاملہ طے کرو لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق خرچہ دے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 اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے اللہ وہ ہے جس نے ساتھ آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند آپ دیکھیں یہ عجیب آیت ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ ایکسٹرا ٹیرسٹریل لائف ہے کوئی اور بھی کائنات میں ایسی جگہیں ہیں جہاں زندگی ہے